اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول کر بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمہ بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا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 ربنا ن تقب المن کل تصمیع العلیم وطب عليین اِن ک الطوب الرحيم قرآن مجید کی بیان فرمودہ توبہ کی دعا اور ساتھ یہ اشارہ کے قبولیت کے مقامات اور قبولیت کے اوقات میں توبہ کی دعا مانگنی چاہیے